کا یا نور اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کا فرمان ہے نشان ہے جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ولی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرت سیدنا فقی ابو سمر قندی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ایک آجمی بزرگ کا بیان ہے میرا ایک دوست بہت نیک آدمی تھا عبادت کے جذبے کے تحت اس نے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعدیمہ میں سکونت اختیار کر لی روزانہ رات گئے طواف خانہ کعبہ اور تلاوت قرآن کریم کرنا اس کا معمول تھا میں نے اپنا کچھ سونا اس نیک آدمی کے پاس رکھوایا اور سفر پر نکل گیا واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے میں نے امانت کے سلسلے میں اس کے بیٹے سے رجوع کیا اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم میں غمزدہ ہو گیا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اتنے میں اس دور کے مشہور ولی حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار سے میری ملاقات ہوئی مجھے رنجیدہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی نے غمخواری فرمائی میں نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب آدھی رات کے وقت مسجد حرام شریف میں جب مطاف یعنی طواف کی جگہ بالکل خالی ہو تو اس وقت رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس نیک آدمی کا نام لے کر بآوازیں با بلند پکارنا اگر وہ واقعی نیک آدمی ہوا تو اس کی روح آپ سے ہم کلام کرے گی کیونکہ ارواہ مسلمین شب جمعہ کو یہاں جمع ہوتی ہیں ابد رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن جواب نہ ملا صبح حضرت سیدھا مالک بن دینار الرحمان سے جب میں نے ارض کی تو انہوں نے پڑھا انا لاج اور فرمایا کہ ما اللہ وجل آپ کا دوست اداب میں گرفتار معلوم ہوتا ہے آپ یمن تشریف لے جائیے اور وہاں آدھی رات کو جاہ برہوت کے قریب کھڑے ہو کر اس کو پکاریں تو وہ جواب دے گا کیونکہ عذاب پانے والوں کی روحیں اس برہود کے کنویں میں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے وہ بز فرماتے ہیں کہ میں یمن گیا وہاں آدھی رات کے وقت جاہے برہود پہنچا یکا یک میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا منظر دیکھا وہ یہ کہ دو شخصوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس میں اتارا جانے لگا دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کون ہے ایک نے جواب دیا میں فلاں ظالم کی روح ہوں اور میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور میں حرام کھاتا تھا دوسرا بولا کہ میں ابد الملک بن مروان کی روح ہوں میں سب سے گناگار اور ظالم تھا مجھے اداب کے لیے یہاں لایا گیا ہے اس کے بعد میں نے ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی خوف کے مارے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا لیکن کسی طرح میں ہمت کر کے کنویں کے اندر جھانک کر میں نے اپنے دوست کو با آواز بلند نام لے کر پکارا اس نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا لبیک یعنی میں حاضر ہوں میں نے پوچھا میری امانت کہاں رکھی ہے اس نے کہا میں نے فلاں جگہ دفن کر رکھی ہے نے پوچھا تم یہاں کیسے آ تم تو نیک آدمی تھے جواب دیا میں عبادت کے شوق میں مکہ مکرمہ آ جبکہ میرے اپنے شہر میں میری ایک غریب بہن رہتی تھی افسوس میں نے کبھی اس کے کھانے پینے کی فکر نہ کی کبھی اس کی کوئی خبر نہ نکالی قطح رحمی یعنی رشتے داری توڑنے کے جرم کی پاداش میں میری پکڑ ہو گئی جب میں مرا تو مجھ سے کہا گیا کہ تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا وہ ننگی بھوکی رہی تا پیتا رہا قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کیا جائے گا لے جاؤ اسے جاہے برہوت میں جھونک دو حضرت سیرنا ملک الموت علی سلام مجھے یہاں لے آئے اے میرے بھائی میں نے بہت نیکی اکٹھی کی ہیں مگر افسوس ایک گناہ کے سبب میں مرنے کے بعد عذاب میں پھنس گیا ہوں میرے پیارے دوست میری بہن فلاں جگہ رہتی ہے اس کے پاس جا کر میرا حالِ زار سنائیے اور اس سے مجھے معافی دلہ دیجئے شاید عذاب سے میری آزادی ہو جائے کیونکہ اس کے علاوہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے وہاں سے رخصت ہو کر اپنا دفینہ نکالا پھر کچھ رقم لے کر اس کی بہن کو تلاشا اور اس سے مل کر اس کے مرحوم بھائی جان کی داستان نے علم نشان سنائی سن کر وہ رونے لگی میں نے جب معافی کی بات کی اس نے اپنی غربت و افلاس کے فسانے چھیڑ دیے اس پر میں نے کچھ دنیاوی مال پیش کیا اور لوٹ آیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس رنگٹے کھڑے کر دینے والی روایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں آہ اللہ وجل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے یا کس گناہ پر گریب تو فرما لے اس کا ہمیں کوئی پتا نہیں اس بیان کردہ حکایت میں نیک پرہیزگار بندے کو جس کا امال نیکیوں سے بھرپور تھا قطع رحمی صرف ایک گناہ کی وجہ سے یعنی بہن کی دیکھ بھال سے لا پرواہی کے سبب عذاب کے کنویں جاہ برہود میں قید کر لیا گیا آہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ یہ آج ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے اور بظاہر اس سے خلاصے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی اپنے باپ سے ٹکرایا ہوا ہے تو کسی نے اپنی ماں سے لڑ کر اپنا گھر الگ بسا لیا ہے کوئی اپنے بھائی سے بگاڑ کر گھر اجاڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو کسی نے اپنی سگی بہن سے بگاڑ رکھا ہے کوئی غیروں سے تو بڑی اچھی اور محبت سے ملنے کا اس کا معمول ہے لیکن خالہ ماموں سے ٹھیک ٹھاک لڑائی تھنی ہوئی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج رشتے داریاں کاٹ دی جاتی ہیں رشتے توڑ دیے جاتے ہیں یاد رکھیے رشتے داروں کے حقوق کے بیان سے قرآن و حدیث مالا مال ہیں چنانچ سیدنا طارق بن شہاب رحمہ ہم اللہ رحمٰسلام فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ آقا مدینہ مولا مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت عام ہو جائے گی یہاں تک کہ بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مددگار ہوگی قطع رحمی ہوگی یعنی رشتے توڑے جائیں گے اور جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا اور سچی گواہی چھپائی جائے گی آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے شیطان مردود یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا لڑواتا کتنوں غارت گری کرواتا ہے نیز انہیں سلوہ پر آمادہ ہونے نہیں دیتا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل اسلامی بھائی بیچ میں پڑھ کر اگر ان کی سلو کروانے کی کوشش کرتا بھی ہے اور کروا بھی دیتا ہے تب بھی ترے ترے کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی ترپنویں آیت کریمہ میں ہمارا پیارا پیارا عز و ارشاد فرماتا ہے اِنَّ يَنزغُ <بَيْنَهُم> میرے آقا امام اہل سنت مجد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمۂ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے اور پارا ساتھ سورت المائدہ آیت نمبر اکانوے میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے ان نما یور ترجمہ کنز المان کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی دلوا دے تو اپنے انجام کی فکر کیجیے اور اگر ہماری آپس میں لڑائی ہے تو غور کریے کہ کہیں یہ میرے غصے کے سبب تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مل جل کر شیطان کے پھول ڈلوانے والے استباہ وار کو بیکار بنا دینا چاہیے یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا اور آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غصیلا شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے غصہ کرنے والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے غصے والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر عزوجل کی نافرمانی کا ارتقاب کر کے کہیں جہنم کے گڑھے میں نہ جا پڑے غصے کی سزا ملاحظہ ہو اور اپنے آپ کو عذاب ایک سے بچانے کی تجویز فرمائیے کہ محبوب رب العباد راحت کلب ناشاد از وصل اللہ وصلی تعالیٰ علی ولی وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے جہنم میں ایک دروازہ ہے اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلاخر ان کو سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلاخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ رشتے داری کاٹنے والے پر اللہ عز نے لانت فرمائی ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب اس کی تخلیق اس کی مقدر فرما دی تو رحم یعنی رشتے داری نے عرض کی کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں یعنی اس پر مہربانی رحمت اور احسان اور انعام کروں اور جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کاٹوں یعنی اپنے لطف و رحمت سے محروم کروں تو رحم نے عرض کی کہ میں راضی ہوں فرمایا بس تیرے لیے ایسا ہی ہے پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھو چنانچہ پارہ چھبیس سورہ محمد آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں ارشاد ہوتا ہے فہل إِنْ أَنْ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ اب أَبْصَارَهُمْ میرے آکا حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کنزلی مان شریف میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ عزر نے لانت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس آیت مبارکہ اور اس روایت میں رشتے داری کاٹنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو بات بات پر آپس میں بگاڑ کر لیتے ہیں رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں یقیناً ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم اس معاملے میں اپنا کیا انداز دیکھ رہے ہیں کیا آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں کر رہے ہوں یاد رکھیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بڑا مقام ہے اور تمام ہی قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے لیکن ان تمام رشتہ داروں میں ماں کا حق یہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے تو یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ان لوگوں کی طرح مت بنیے کہ جو اپنی دکانوں پر اپنے عام معاملات میں تو ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں دکانداری میں تو اتنے مشہور ہیں کہ جناب جو ان کی دکان پہ جاتا ہے ان کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ملتے ہیں تو بڑے پیاروں محبت سے ملتے ہیں لیکن جب ایسا ہی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ سارا حسن اخلاق گویا وہ اپنی مارکیٹ اور اپنی دکان پر چھوڑ کے آ جاتا ہے اور گھر آ جناب تو کہیں وہ بچوں کو مار رہا ہے کہیں بیوی پر بگڑ رہا ہے کہیں ماں کو گالیاں دے رہا ہے کہیں باپ کو دھکے دے رہا ہے تو یہ کیسا حسن سلوک ہے یہ کیسا انداز ہے ہمارا تو ہمیں سلائی رحمی کرنی ہے اور سلائی رحمی کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سلائی رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال وغیرہ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کرنا زی رحم رشتہ داروں سے ان کے ضرر کو دفع کرنا انہیں کوئی تکلیف ہو تو دور کرنا ان سے خوش اخلاقی سے ملنا ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ بھی حسن سلوک ہے تو فتح القدیر میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر بھلائی پہنچانا اور ہر ممکن طریقے سے ان سے شر کو دور کرنا ان کو برائی سے بچانا یہ تمام معاملات حسن سلوک میں شامل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اچھے بن جائیں ہم ملنسار بن جائیں ہم جوڑنے والے بن جائیں ہم توڑنے والے نہ بنے آج ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہمارا حسن سلوک ہوتا بھی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہمارا انداز حسن سلوک نہیں ہوتا ہے ہمارا انداز ادل بدل ہوتا ہے کیسے کہ جناب اس نے مجھے گوشت بھیجا تھا تو میں بھی بھیجوں گا اس نے جناب مجھے اپنے یہاں جو شادی ہوئی اس میں دعوت دی تو میں بھی دعوت دوں گا اور بعض رہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی یہاں جنازے میں جاتا ہے بارہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو اس بات کی خواہش یا نہیں سوچ ہوتی کہ مجھے جنازے میں شرکت کرنی ہے وہ تو یہ ذہن بناتے ہیں کہ کسی طرح اس مرنے والے کے بیٹے سے میں ملاقات کر لوں جیسے اگر کسی سیٹ کا انتقال ہوتا ہے تو جو ملازم ہیں اس نے جنازہ پڑھی نہ پڑھی اس کی اس کو فکر نہیں ہوتی لیکن وہ صرف اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے سیٹ کے لڑکے سے مل کر تعزیت کر لوں تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں جنازے میں آیا تھا یعنی آج ہمارا انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے اس نے سلوک کرتے بھی ہیں کیوں کرتے ہیں کہ جناب اس نے کیا تھا تو میں بھی کروں گا اس نے یوں کہا تھا تو میں بھی کروں گا تو ایسا نہیں ہو بلکہ جو ہمیں دعوت نابی دے ہم اس کو دعوت دیتے رہیں جو ہمیں گوشت نہ بھی ہم اس کو گوشت بھیجتے رہیں اگر یہ انداز ہو جائے تو یقین مانیے کہ ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور گھر گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجھ جائے اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں آج جو گھر گھر مدنی چینل کے ذریعے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پہنچ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی نے یوں سمجھنے کی زندگی گزارنے کا شعور دیا الحمد اللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے بیانات اور دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکتوں سے آج ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلا ہے کہ جناب ہم پر اتنے زیادہ حقوق ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ماں کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ تین قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتیں نمبر ایک قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے نمبر دو وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو نمبر تین وہ دو بھائی جو بلا مسلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں تو آپس کی ناراضگی ناراضگیوں کے سبب بدقسمتی سے آج دوریاں اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کی کس قدر رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ حضرت حسین ابو حریرا رضی اللہ تعالی نما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب غیوب عیوب عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے ہدایت نشان ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں یعنی پیر اور جمعرات کے روز پس ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے ماں سوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینا ہو پس کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کے مل جائیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے بلا مسلحت شرعی محض ذاتی بغض و کینہ کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے بلا اجازت شرعی آپس کی ناراضگی کے باعث عموماً فریقین کے مابین بد گمانیوں غبتوں تہمتوں جیسے کبیرہ گنا کا طویل سلسلہ ہوتا ہے بہت برائیاں کی جاتی ہیں اگر آپس میں کسی بات پر ٹھن جائے تو بہت برائیاں کی جاتی ہیں اس کے ایگ اچھالے جاتے ہیں تو اس میں سخت احتیاط کی حاجت ہے کہ اگر کسی مسلمان کا ایب معلوم بھی ہو جائے تو اسے چھپا دینا ضروری ہے الحمد مسلمان کے ایب چھپانے سے بڑا زبردست ثواب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی معزم رسول محتسم سلطان زی حشم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ کر چھپایا تو اے یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا تو مسلمان یہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے مسلمان آپس میں لڑتے نہیں ہیں رشتے دار ہونا تو اور زیادہ قریبی معاملہ ہے آپس سے مسلمان بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ و علی وسلم علی کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ وجل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرما دے گا اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار وجل قیامت کے روز اس کی ایب پوشی فرمائے گا حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کر لیں دیکھ لیں کہ جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں کیسے کیسے گنا ہوتے ہیں کیسے کیسے گنا ہوتے ہیں کیسے کیسے کوسنے دیے جاتے ہیں بالخصور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ غور کریں کہ عورتوں میں اس طرح کے تو بہت معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے اگر ٹھنڈ جائے تو طرح طرح کی بدوائیں دیتی ہیں. اس کا ایسا ہو جائے اس کا ایسا ہو جائے تو یاد رکھیے کہ بد دعا دینا بھی انتقام ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی گرامی ہے کہ جس نے ظالم پر بد دعا کی اس نے اپنا انتقام لے لیا تو ہمیں جھگڑنے سے بچنا ہے جھگڑا نہیں کرنا قطا تعلق نہیں کرنا ہے پیار محبت سے رہنا ہے الفت سے محبت سے تو انشاءاللہ اللہ دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں کہ سلطان دو جہاں مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ و وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں ہمت کیجیے ہمت کیجیے خوش اخلاقی پیدا کیجیے محبت پیدا کیجیے اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کرتے ہیں جو مدنی قافلوں میں اسلام بے سفر کرتے ہیں الحمد للہ ان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں وہ نرم مزاج ہو جاتے ہیں خوش اخلاق ہو جاتے ہیں انفرادی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں بلکہ وہ تو دوسروں کو مطلب نیکی کی دعوت دینے والے قطع رحمی کرتا ہے وہ کتنا بدنصیب ہے آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دان غیوب عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے فرمایا کہ رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفیرت فرما اداب نار سے ہم کو خدایا ہو پاتا ہے آ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت اور اتفاق تع فرمائے چنانچہ حضرت سیزنا فقی اب اللہ سمر پندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلاۂ رحمی میں دس خسائل محمودہ ہیں یعنی دس خوبیاں ہیں نمبر ایک اس میں اللہ عزہ جل کی رضا ہے اس لیے کہ اللہ عزہ جل نے سلۂ رحمی کا حکم دیا نمبر دو اس میں مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ہے اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ افضل ترین عمل مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ہے نمبر تین فرشتوں کو سلۂ رحمی سے خوشی ہوتی ہے نمبر چار مسلمان ایسے آدمی کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں نمبر پانچ اس میں ابلیس کے دل میں غم داخل ہوتا ہے نمبر چھ اس میں زیادتی عمر ہے نمبر سات اس سے رسک میں برکت ہوتی ہے نمبر آٹھ اس میں فوت شدگان کے لیے خوشی ہے کیونکہ مرحوم آبا و اجداد سلئے رحمی سے خوش ہوتے ہیں نمبر نو اس سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے اس لیے کہ جب آدمی کو خوشی یا غم پہنچے اور سب کے سب اس کے پاس جمع ہو اور اس معاملے میں اس کا ساتھ دیں تو محبت میں زیادتی ہوگی نمبر دس سلئے رحمی کرنے والے کے لیے اس کی موت کے بعد زیادتی اجر ہے اس لیے کہ جب ایسا سلۂ رحمی کرنے والا ہوگا جو غریبوں کا خیال کرتا ہوگا رشتے سے محبت کرتا ہوگا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے احسانات یاد کر کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہم اپنا ذہن بنائیں اور آپس کی رشتے جو ٹوٹی ہیں جو کاٹ چکے ہیں جو ناراضگیاں ہیں اس کو دور کریں حضرت سید عبداللہ بن اوفی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آرفا کی شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا ہماری بارگاہ سے چلا جائے اب کی خدمت میں موجود حاضرین کے حلقے میں سے آخری شخص اٹھا اور چلتا بنا تھوڑی دیر گزری کہ پھر حاضر خدمت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے تیرے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہوا اس نے ارض کی کہ اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ارشاد مبارک کو سنا تو میں اٹھ کر اپنی خالہ کے پاس چلا گیا جو مجھ سے قطع تعلق کیے ہوئے تھی اس نے پوچھا کہ تیرا ایسا بے وقت آنا کیسا میں نے آپ کا ارشاد مبارک اسے سنایا اس نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی اور میں نے اس کے لیے پھر میں حاضر ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نے بہت اچھا کیا یاد رکھنا ایسی قوم پر اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے جن میں سلائے رحمی رکھنے والے موجود نہ ہوں تو معلوم ہوا کہ جو بدنسیب بغیر کسی شرائی وجہ کے صرف اپنی انا کے باعث رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے خالہ معمول چچا تایا وغیرہ سے ناراض رہتے ہیں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں بھائی بہن لڑ پڑتے ہیں گھروں میں طرح طرح کی ناچاکیاں کرتے ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت نازل نہیں ہوتی یہ وعید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ اس فیل کے نحوس سے دوسرے لوگ بھی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے میٹھے میں تھے اسلام بھائی ہو ہمت کیجیے ہمت کیجیے جھک جائیے معافی مانگ لیجیے آپ کو شیطان وسوسہ دے گا کہ میری تھوڑی معاملہ تھا اس نے ایسا کیا تھا اس نے یوں کہا تھا اس نے مجھے یوں کہا تھا اس نے مجھے یوں کہا تھا نہیں کرے ہمت کیجیے آپ جھک جائیے قدم اٹھا دیجیے فون اٹھا لیجیے ابھی ابھی بات کر لیجیے آپ ہمت تو کیجیے دیکھیں آپ کے دل میں کیسا سکون داخل ہو جائے گا کیسی آپ کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی کیسا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا ہمت کیجیے آپ ہمت کیجیے آج اس مدنی چینل کے اس سلسلے کی برکت سے آپس کی ناچا کیا دور کر دیجیے دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو حاصل کر لیجیے کہ الحمدللہ للہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی محبت عام کرتی تو ہمت کیجیے آپ ہمت کریں گے یقین اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی اور حدیث پاک کا, یہ مضمون کا یہ حصہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اللہ عز و جل اس کے لیے اعلی جنت میں گھر بناتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ اس رشتے دار کو کچھ دینا ہے جو دل میں کچھ ناراضگی رکھتا ہو افضل صدقہ تو وہ ہو گیا جو ناراض دار کو پہنچے ہم تو اس سے بناتے ہیں جو ہم سے بناتا ہے ارے کمال تو یہ ہے کہ جو ہم سے نہ بنائے ہم اس سے بنائیں جو ہم سے کاٹتا ہو ہم اس سے جوڑیں اور یہی فرمایا گیا جی ہاں عدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت آسانی سے آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا تو ابو خرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے تو سرکار علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے تم سے ملاپ کرو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو ماف کر دو ہمت کیجیے ہمت کیجیے ورنہ یاد رکھیے شیطان یہ کرنے نہیں دیتا میں آپ کے اس سلسلے میں داوت السلامی ایک مدنی باہر سناتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر علیہس کی بارگاہ میں ایک اسلام بھائی نے لکھا کہ میں حیدرآباد میں کسی دکان پر کام کرتا ہوں ہماری دکان پر ایک صاحب گاہک وغیرہ آئے تو میں نے ان کو رسالہ احترام میں مسلم تحفے میں دیا اور یہ الحمدللہ کئی ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں نا تو اپنی دکانوں پر رسائل رکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے اور جب بھی کوئی گاہک کو کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو ساتھ میں نیکی کی دعوت پھیلانے کی نیت سے وہ رسالہ بھی دے دیتے ہیں وی سی ڈی دے دیتے ہیں کیسٹ دے دیتے ہیں تو یوں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ پھیلتا ہے تو وہ رسالہ دے کر وہ کچھ چلے گئے کچھ روز کے بعد وہ سب پھر دکان پر آئے اور ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہم کو وہ رسالہ دیا تھا اس نے تو کمال کر دیا ہوا یوں کہ میں نے گھر جا کر رکھ دیا میرے بچوں کی امی کے ہاتھ وہ رسالہ آ گیا اس نے رسالہ پڑھا اور صبح مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے یہ رسالہ پڑھا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا پڑھو تو صحیح تو میں نے بھی اس رسالے کو پڑھا اب ہم دونوں کو سکتا ہوا کیونکہ ہمارے بڑے بھائی جو بابل مدینہ کراچی میں رہتے ہیں اور ہم حیدرآباد میں ہم دونوں میں ٹھیک ٹھاک تھنی ہوئی تھی اور ایسی ناراضگی کہ ایک دوسرے کی شکل کا دیکھنا گوارا نہ تھا رشتہ مطلب آپس میں دعوتوں کا کس کوئی سلسلہ نہیں تھا اور بڑی دوری تھی تو اس رسالے کو جب پڑھا تو اس نے ہمارے کان کھینچے اور اس رسالے نے رشتہ داروں سے اور دوسرے مسلمانوں سے بگاڑنے کے یہی آغاز میں اس بیان کیے تھے اب میرے بچوں کی امی جو تھی وہ زیادہ سخت تھی کہ لڑائی میں جو ہمارا بگاڑ پیدا کیا ہوا تھا اس میں پیش پیش یہی تھی یہ رسالہ پڑھ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ بھی ہو آپ ہمت کریں میری دھارس بندائی ہم سفر کر کے کراچی آئے اور الحمد سیدھے بڑے بھائی کے گھر پہنچے وہ حیران ہوا ایسا جھگڑا کہ ہماری شکل دیکھنے تھا میں نے جا کر اپنے بھائی کے قدم پکڑ لیے کہ بھائی معاف کر دو مجھے معاف کر دو رو رو کر آ میں نے اپنے بھائی کو راضی کیا الحمد اس ایک رسالے کی برکت سے ہمارا بچھڑا ہوا خاندان آپس میں مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عیادت کر جو تیری عیادت نہیں کرتا تو بیمار پڑتا ہے تو تجھے دیکھنے نہیں آتا مگر تو اس کی عیادت کر جو تیری عیادت نہیں کرتا اسے ہدیہ یعنی توحفہ بھیج جو تجھے ہدیہ نہیں بھیجتا تو ہم ہمت کریں ذہن بنائیں کہ اب ہمیں رشتے داروں سے آپس میں بنانی ہے ماں سے بھی بنانی ہے بھاپ سے بھی بنانی ہے رشتے داروں سے بھی بنانی ہے ہر طرف مطلب محبت اور پیار کو عام کرنا ہے تو ہمت کیجیے ہمت کیجیے اور معافی مانگ لیجیے اپنا ذہن بنا لیجیے ایک جملہ امیر علیہ سن سکھاتے سیکھ لیجیے مجھے معاف کر دیجیے مجھے معاف کر دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ناراضگیاں لے کر کہیں قبر میں نہ چلے جائے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے ہمت کیجیے باجی سے بھی معاف مجھے معاف کر دیجیے بچوں سے بھی مجھے معاف کر دیجیے رشتے داروں سے بھی کہہ دیجیے مجھے معاف کر دیجیے ماں باپ سے بھی کہہ دیجیے مجھے معاف کر دیجیے پڑوسیوں سے بھی کہہ دیجیے مجھے معاف کر دیجیے اگر آپ سیٹ ہیں نوکروں سے بھی معافی, معافی مانگ لیجیے مارکیٹ والوں سے بھی معافی مانگ لیجیے انشاءاللہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جب اس طرح کا انداز بنائیں گے تو ہمیں اس کی بڑی برکتیں ملیں گی اور پھر جو اس میں طاقت ہم... رکھتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں انہیں کیا چاہیے انہیں چاہیے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان دو مسلمانوں میں لڑائی ہے تو انہیں چاہیے کہ آپس میں سلو کروائیں جی ہاں سلو کروانا یہ سنت ہے کہ چنانچہ ایک روایت میں ہے حزان العرفان صفحہ دو سو انتیس پر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے انصار رضی اللہ تعالی عن کے پاس سے گزر ہوا اور وہاں کچھ دیر آپ ٹھہرے اس جگہ دراز گوشت نے پیشاب کیا تو ابن ابئی نے ناک بند کر لی حضرت عبد اللہ بن رواح رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرکار علی سلاسلام کے دراز گوشت کا پیشاب تیرے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے سرکار علی سلاسلام تشریف لے گئے ان دونوں کی بات بڑی اور دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں ہاتھا تک نوبت پہنچ چکی سرکار علیہ صلاح وسلم واپس تشریف لائے دونوں میں سلوہ کروا دی اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی فتح اصلی خو بینا ترجمائے کمزولیمان اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان میں سلوح کرواؤ ایک اور مقام پر سلوح کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہے وہ سلح و خیر و ترجمہ کنزل ایمان اور سلو خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان سلو کرواؤں کے مطابق عمل کرنا یہ انتہائی عظیم مدنی کام ہے اب ہمت کیجیے اگر آپ سرپرست ہیں آپ کے رشتے داروں میں چلتی ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے مشورہ لینے آتے ہیں آپ ہمت کیجئے آپ جانتے ہیں کہ میرے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں میرے دو رشتے داروں میں آپس میں تعلق ختم ہو گیا آپ ہمت کیجئے کسی طرح بھی ان کو راضی کیجئے کسی طرح بھی راضی کیجئے آپ اس معاملے میں اگر طریقہ جاننا چاہتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے نا چاکیوں کا علاج اسے پڑھ لیجئے اس کی وی سی ڈی بھی مکتبے نے جاری کی اسے سن لیجئے الحمدللہ یہ وہ رسالہ ہے جس نے کئی خاندانوں کے آپس میں سلو کروا دی حمد کیجئے آپس کی نا چاقیا ختم اسلامی بہنوں میں بھی جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں ان کی بھی بعض اوقات خاندانوں میں چلتی ہے آپ ہمت کیجئے ان کی آپس میں سلو کروا دیجئے آپ کے ذرا دو میٹھے بول ہو جائیں گے آپس کی ناراضگیاں دور ہو جائیں گی قبر اور رخرت میں مسلمان عذاب سے بچ جائیں گے تو اللہ تبار کو ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے پیار عطا فرمائے اور خوش اخلاقی کی دولت سے حسن اخلاق کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے انشاءاللہ بے شمار سنت سیکھنے کا موقع ملے گا اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ معدبانہ لہجہ رکھیے انشاءاللہ عزوجل اللہ ثواب عز کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے چاہے ایک دن کا بچہ بھی ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو بنائیے جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا یہ سنت نہیں اللہ تبار کو تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم